من بسم الرحمن لها رزقا اللہ رب العزت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو دین کی طرف راغب رہنے اور اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف متوجہ رہنے کی جانب ترغیب دیتے ہیں جو کوئی اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت اور فرم برداری کرے گی اور اچھے اعمال کرے گی اللہ تعالیٰ انہیں اجر بھی دوہرا عطا فرمائیں گے تو جس کا مرتبہ و مقام زیادہ ہے اس کا اجر بھی زیادہ ہے اور اگر خدا نخواستہ کسی خطا کا ارتقا ہو تو اس پر گناہ بھی زیادہ ہے تو اللہ رب العزت نے ان کے اجر کے اضافے کا اعلان کیا اور ان کے لیے رزق کریم کا وعدہ فرمایا اور فرمایا کہ تم عام عورتوں کی مانند نہیں ہو اللہ نے تمہیں منتخب کر لیا ہے اپنے نبی کی زوجیت کے لیے تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا غیر محرم مردوں کے ساتھ پھیکے انداز میں بات کرنے کا حکم دیا اس طرح سے لب و لہجے کے ساتھ بات کی اجازت نہیں جس میں کسی کے دل میں تما پیدا ہو عورتوں کے بارے میں یہ عام حکم ہے کسی بھی غیر محرم سے اس طرح سے بات کرے خاتون اگر ضرورت بھی پیش آئے جس میں اس آدمی کے دل میں اس کے متعلق کوئی تما نہ آئے فیتما الظیفی کل بھی مرض وقل نقول معروف ہاں بات ٹھیک ہونی چاہیے یہ نہیں کہ بد اخلاقی کی بات شروع کر دے بات ٹھیک ہو لیکن لا تخزانہ بے قول بات نرم لہجے میں نہ ہو لہجہ پھیکا یہ سواج متحرات کو بھی حکم ہے اور تمام عورتوں کو بھی حکم ہے اللہ اکبر آج ایسے بھی محفلیں اور مجلسیں سچتی ہیں جس میں خواتین لہک لہک ترنم کے ساتھ نعتیںڑھ رہی ہوتی ہیں رقص و سرود کی مجلسیں وہ تو جو بیٹھا ہوا بندہ ہے وہ بھی برا سمجھتا ہے کہ خواتین کی ایسی مجلسوں میں حاصل نہیں ہونا چاہیے تھا وہ الگ بات ہے آزمائش میں ہے وہ لیکن اس کو برا نہیں سمجھا جاتا یہ محفل نات ہے خواتین اس میں ترنم کے ساتھ اور لہک کر ناتیں پڑھ رہی ہیں اور مرد حضرات بھی سن رہی ہیں مجلس میں موجود اللہ تعالیٰ نے تو خواتین کو حکم دیا ہے کہ تم نے بات بھی اس انداز سے کرنی ہے کہ تمہارا لہجہ پھیکا ہو اور لا تخانہ بالقول نرم لہجے سے بات نہیں کرنی کدھر جا رہے ہیں ہم اللہ ہدایت نصیب فرمائے علمیہ یہ ہے کہ اس گناہ کو گناہ نہیں سمجھا جاتا سمجھا جاتا ہے کہ اس پر ہمیں ثواب مل رہا ہے یہ بات انتہائی زیادہ قابل فکر ہے وکر نفیب یوتی کنہ آیت نمبر تھرٹی میں اللہ فرماتے ہیں اپنے گھروں میں ٹھہرے رہو یہ واج متحرات کو بھی حکم ہے اور تمام مومن خواتین کو بھی حکم ہے عورت کا اصل مقام اس کا گھر ہے اس کی ذمہ داری گھر اور گھر کے امور کی نگرانی اور بچوں کی تربیت اور خانگی امور کے متعلق ذمہ داریوں کو نبھانا عورت گھر کی ملکہ ہاں ضرورت پڑنے پر باہر جا سکتی ہے باہر جانے کے احکام بھی اللہ نے ذکر فرمائے لیکن اصل مقام گھر ہے وکر نہ کنہ اپنے گھروں میں رہو ولا تبرج نہ تبرجل جاہلی اور جیسے پہلی زمانہ جاہلیت یعنی اسلام سے قبل کی جو جاہلیت تھے۔ اس میں جیسے عورتیں بناو سنگار کر کے باہر نکلا کرتی تھیں تم ہر ایسے بناو سنگار کر کے باہر نہ نکل گلا کا لفظ یہ بتا رہا ہے کہ ایک اور بھی بعد میں جاہلیت آئے گی اور ہم اپنی نظروں سے اس جاہلیت کا مشاہدہ کر رہے ہیں اور یہ جاہلیت اس قدر زیادہ حیاسوز مناظر رکھتی ہے کہ اس نے پہلی جاہلیت کو مات کر دیا ہے اس جاہلیت میں تو صرف یہ تھا کہ خواتین حجاب نہیں کرتی تھیں جو بانیاں اور لوڑیاں ہوا کرتی تھیں وہ حجاب نہیں کرتی تھیں تو آج کل تو جو اس وبا میں مبتلا ہے بے حیائی کے فتنہ و فساد میں اور شیطان میں جس طرف انہیں لگایا ہوا ہے تو اس کو آزادی سمجھتے ہیں جتنا بے لباسی اور اریانی یا تو فحاشی ہوگی تو وہ آزادی اور حق سمجھا جاتا ہے اللہ ہدایت نصیب فرماتے ولا تبر رج ن تبر اجل اور پہلی جاہلیت کی مانند بنا و سنگار اور زیب و زینت اختیار کر کے باہر اپنی زینت کی نمائش نہ کرتی پھرنا واقم نسلا نماز قائم کرنا زکوٰۃ ادا کرنا اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرنا اللہ تمہیں پاکیزگی عطا فرمانا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ تمہیں پاکیزہ اور نیک بنیاں بنانا چاہتے ہیں تو پاکیزگی کی طرف دعوت دی گئی اس میں اہل بیت کا لفظ آیا ہے اس ان آیات کے پہلی کے پہلی آیات کو دیکھیں اور بعد کی آیات کو دیکھیں تو براہ راست مخاطب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بی, بی, بی ہیں ان کو اہل بیت کہا اہل بیت کے مفہوم کی وسط میں آپ کی بیٹیاں بھی شامل ہیں حضرت فاطمہ حضرت رقیہ حضرت زینب حضرت ام کو لیکن ایک طبقہ ہے وہ اہل بیت میں صرف حضرت فاطمہ اور حضرت علی کے خاندان کو داخل سمجھتا ہے اور باقی تمام ازواج متحرات اور باقی بیٹیوں کو اس میں شامل نہیں مانتا یہ قرآن کے اسلوب کے خلاف ہے اللہ انہیں بھی ہدایت فِي وسکرنمایت فرمایا ذکر و تلاوت میں مشغول رکھو مشغول رہو تمہارے گھروں میں جو قرآن پڑھا جاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرماتی ہیں آپ پر آیات نازل ہوتی ہیں تم بھی ذکر و تلاوت میں اور حکمت میں تدبر اور غور و فکر میں مشغول رہو یہ پاکیزگی کا سبب اور سریع ہے رکو نمبر پانچ میں اللہ تعالی نے مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں دونوں کے لیے الگ الگ الفاظ مردوں کے لیے مردوں کے الفاظ عورتوں کے لیے عورتوں کے, لیے عورتوں کے الفاظ بولے عموماً قرآن میں جو احکام وارد ہوئے ہیں اس میں مردوں کے سیغے اور الفاظ زیادہ ہیں اور عورتیں اس میں شامل شمار ہوتی ہیں جیسے نماز کا حکم دیا ہے اقیم الصلاح اس میں مذکر کا سیغا ہے لیکن عورتیں بھی اس میں شامل ہیں عورتوں کے ذہن میں سوال آیا اور سوال کیا بھی انہوں نے کہ اللہ تعالیٰ ایسے الفاظ بولتے ہیں جو مردوں کے لیے بنائے گئے ہیں اور وضع کیے گئے ہیں تو ہمارا ذکر نہیں ہوتا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ نے آپ کا بھی ذکر قرآن میں کیا جاتا ہے ان ڈ المسلمینہ مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں ولمومنینا والمومناتی مومن مرد مومن عورتیں بردار مرد بردار عورتیں سچے مرد سچی عورتیں صبر کرنے والے مرد صبر کرنے والی عورتیں اللہ کے آگے خوشو و خوضو کرنے والے مرد اور خوش و خوضو کرنے والی عورتیں صدقہ دینے والے مرد صدقہ دینے والی عورتیں روزہ رکھنے والے مرد روزہ رکھنے والی عورتیں اپنی عزتوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور حفاظت کرنے والی عورتیں اور اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرنے والے مرد اور اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرنے والی عورتیں اللہ نے ان سب کے لیے مغفرت اور اجر عظیم کو تیار کر رکھا ہے تو عورتوں کا نام بھی الگ سے اللہ رب العزت نے لیا مرد عورتیں سب اعمال خیر اور ایمان پر استقامت کے سبب اللہ کے ہاں اجر و ثباب کے مستحد ہیں آیت نمبر 36 میں فرمایا کہ جب اللہ اور اللہ کا رسول کسی بات کا فیصلہ فرما دیں تو مومن مرد اور مومن عورت پر لازم ہو جاتا ہے اس فیصلے کو دل و جان سے تسلیم کرنا ان کے پاس اس بات کا اختیار نہیں ہے کہ وہ اللہ کے فیصلے اللہ کے رسول کے فیصلے سے انحراف کرے اور اگر کوئی انحراف کرے گا تو اس کے دل میں ایمان نہیں ہے اللَّهُ اللہ علیہ ون ان آیات میں حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس واقعے کی طرف اشارہ ہے جو آپ نے اس صورت کے ابتداء میں حضرت زید کا واقعہ سنا حضرت زید کو کچھ لوگ ان کے بچپن میں قید کر کے لے آئے تھے اٹھا کے لے آئے تھے بچہ اور ان کو لا کر مکہ کے بازار میں سیل کر دیا تھا حضرت خدیجہ کے بھائی حضرت حکیم ابن ازاب نے ان کو خرید لیا اور اپنی بہن حضرت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے یہ بتیجے تھے انہوں نے خرید لیا اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ گفٹ کر دیے حضرت خدیجہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہتے تھے حضرت صحیح مختصر یہ کہ ان کے والدین کو پتہ چلا کہ مکہ مکرمہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہمارا بیٹا ہے تو لینے کے لیے آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ نے فرمایا کہ مجھے کوئی عبض نہیں چاہیے اگر زید تمہارے ساتھ جانے کے لیے تیار ہے تو میں خوشی سے اجازت دوں گا تم ویسے ہی اس کو ساتھ لے جاؤ وہ بڑا خوش ہو گئے جب انہوں نے اپنے بیٹے زید کو کہا باپ اور چچا آئے تھے کہ چلو ہمارے ساتھ آپ کے مالک نے ہمیں اجازت دے دی ہے تو بیٹے کا یہ جواب سن کر حیران ہو گئے کہ میں تمہارے ساتھ نہیں جانا چاہتا میں انہی کی غلامی اور خدمت میں رہنا چاہتا واضح رہے کہ اس وقت تک ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا یہ اس زمانے کی بات ہے اخلاق کا یہ عالم تھا پھر جب حضرت زید نے آپ کی غلامی میں رہنا پسند کیا تو آپ نے حضرت زید کو آزاد کر کے اپنا بیٹا بنا لیا اور لوگ کہا کرتے تھے زید ابن محمد اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت یہ بات کی بات ہے جب بڑے ہو گئے حضرت زید اور رہتے رہے اس گھر میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کزن تھی ان کا نکاح حضرت زید کے ساتھ کر دیا حضرت زید کے متعلق یہ تھا کہ وہ غلامی سے آزاد ہوئے ہیں تو حضرت زینب خاندان قریش کی ایک خاتون تھی تو خاندانی طور پر مزاج میں موافقت نہیں ہو رہی تھی تو حضرت زید کو بھی یہ بات محسوس ہوتی تھی اور حضرت زینب کو بھی چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مشورہ کے لیے آئے اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے بتا دیا تھا کہ ہوگا یہ کہ زید نے طلاق دینی ہے زینب کو اور پھر عدت گزرنے کے بعد زینب کے ساتھ آپ کا نکاح ہونا ہے لیکن جب ان کے درمیان میں اختلافات ہوئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے دونوں تو آپ دونوں کو یہ کہتے ام سے کالی کا زو حضرت زید کو کہتے کہ اپنی بیوی بی کو اپنے پاس روک کر کے رکھو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور اپنے دل میں تقوع پیدا کرو اور اس کو چھوڑو نہیں لیکن آپ کے دل میں تو وہ ساری بات موجود تھی جو اللہ رب العزت نے آپ کو بتا دی تھی تو ان آیات میں اس واقعے کا تذکرہ ہے بتخفیفی نفس کم اللّہ مبدی وطخشناس آپ کے دل میں وہ سب بات تھی جس کو آپ چھپا رہے تھے مگر اللہ اسے ظاہر کرنے والے اور پورا کرنے والے تھے اور آپ کے لیے وہ بڑی آزمائش کا سبب تھی بات کے کیسے میں اس زید اس کو طلاق دے گا اور اس کے بعد کیسے میں اس کے ساتھ نکاح کروں گا کیونکہ زمانۂ جاہلیت میں مو بولے بیٹے کو حقیقی بیٹے کے مانند درجہ دیا جاتا تھا تو یہ بڑا مشکل ہوگا کہ میں بعد میں اس کے ساتھ نکاح کروں لیکن اللہ کا حکم ہے فلماں خزا سعید المنہا بتا جب حضرت زید نے اپنی حاجت پوری کر لی اور انہیں طلاق دے دی تو حضرت زینب کا نکاح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ رب العزت نے فرما دیا اور فرمایا اس رسم کو توڑ دیا کہ مسلمانوں پر کوئی حرج نہیں ہے اگر وہ اپنے منھ بولے بیٹوں کی بیویوں کے ساتھ وفات یافتہ ہونے کی صورت میں یا متعلقہ ہونے کی صورت میں اگر وہ نکاح کر لیتے ہیں تو اس کی اجازت اور گنجائش ہے وہ امر اللہ مفولہ اور اللہ تعالیٰ کا یہ طے شدہ فیصلہ تھا اس واقعے کا ذکر کیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرمایا آپ مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں تمہارے مردوں میں سے حضرت زید کو انہی کے باپ کی طرف نسبت کر کے بلاؤ زید ابن حار ہاں آپ صلی اللّہ علیہ و بیٹیوں کے باپ ہیں یا بچوں کے باپ ہیں آپ صلی اللہ علیہ و کے بیٹے تھے لیکن بچپن میں وہ فات پا گئے تھے تو وہ مرد ہونے کے درجے تک نہیں پہنچے اس لیے فرمایا احادم میں رجا لیتوں تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں رسول اللہ ہی و خاطمن نبی لیکن آپ اللہ کے رسول اور خاطمنبیین ہیں تو رسالت کے اعتبار سے ختم نبوت کے اعتبار سے آپ کا رحم آپ کا کرم باپ سے بڑھ کر پوری امت کو شامل ہے تو اس آیت مبارکہ میں آپ کی ختم نبوت کا اعلان کیا گیا رکو نمبر 6 میں ذکر و تسبیح کا حکم دیا گیا صبح و شام اللہ کی تسبیح بیان کرنے کی تاکید اور فرمایا کہ جب تم تسبیح اور ذکر میں مشغول ہوتے ہو تو اللہ بھی تم پر رحمتیں بھیجتے ہیں اور اللہ کے فرشتے بھی تمہارے لیے دعائیں کرتے ہیں اور ان دعاؤں کی بدولت اور رحمتوں کے سبب سے اللہ تعالیٰ تمہیں تاریکیوں سے نکال کر نور ہدایت عطا فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مناسب اور ذمہ داری اور صفات کا تذکرہ کیا گیا ہم نے آپ کو گواہ بنا کر خوشخبری سنانے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا ہے اللہ کی جانب دائع بنا کر اور روشن چراغ بنا کر جو اصحاب ایمان آپ کی اتباع کر لے ان کے لیے عظیم فضل کی بشارت عطا کی گئی اس کے بعد عدت اور طلاق کے چند ایک مسائل کا ذکر ہوا اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چند خصوصیات ذکر ہی ہوئی ہیں عام مومنین کو صرف چار تک نکاح کی اجازت ہے بیک وقت چار سے زیادہ عورتوں سے نکاح نہیں کر سکتا ہے مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چار سے زائد نکاح کی اجازت ہے مگر اس بات کی پابندی ہے اللہ تاجر نما کا غمر عطم آپ جس خاتون سے نکاح کریں اس کا مومنہ ہونا ضروری ہے عام مسلمانوں کو گزشتہ آیات میں آپ سن چکے ہیں اہل کتاب کی خواتین سے بھی نکاح کی اجازت دی گئی لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت یہ ہے کہ آپ کے لیے جو خاتون زوجہ کے لیے منتخب ہو وہ مومنہ ہو پھر اسی طرح اگر کوئی عورت آپ کے ساتھ نکاح کرتی ہے اور ماہر نہیں لیتی ہے تو اس کی بھی اجازت دی گئی اموہ بتنف صاحب نبی ناراتل نبیستن عام مردوں کے لیے مومنوں کے لیے مہر کا مقرر کرنا ضروری ہے اگر مہر مقرر کیے بغیر نکاح ہو گیا تو مہر شرعن مقرر ہو جائے گا جسے ماہر بسلی کہا جاتا ہے مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اجازت دی گئی یا آپ کی خصوصیت ہے کہ مہر کے بغیر بھی نکاح ہو سکتا ہے پھر چوتھی خصوصیت اس میں یہ بیان کی گئی ترجیح منتشا و مین ویلی کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بیویوں کے درمیان باری اور تقسیم میں مساوات ضروری نہیں قرار دی گئی مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رخصت سے فائدہ نہیں اٹھایا آپ نے ہمیشہ ان کے درمیان میں مساوات اور باری میں عدل کو آپ نے قائم رکھا جب ازواج متحرات نے آپ کو اختیار کر لیا تو اللہ کی طرف سے یہ اعلان ہوا لاڈ الکنسا اب آپ انہی اسواج متحرات کے ساتھ زندگی گزاریں گے اور یہ آپ کے ساتھ رہیں گی اب ان کے علاوہ کسی اور کے ساتھ آپ نے نکاح نہیں کرنا تو یہ ان کا انعام ہوا اب وہ دنیا میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج ہیں اور آخرت میں اور جنت میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج ہیں رکو نمبر ساتھ میں ایک واقع کا تذکرہ ہے حضور علیہ السلاۃ والسلام نے جب حضرت زینب کے ساتھ نکاح فرمایا تو نکاح کے بعد ولیمہ ولیمہ کی دعوت دی اپنے گھر میں کچھ حضرات قبل از وقت آ کے گھر میں بیٹھ گئے اور گھر کیا تھا مختصر چھوٹا سا کمرہ تھا اور اس میں اگر قبل از وقت آ جاتے ہیں یا بعد میں بیٹھے رہتے ہیں تو گھر والوں کے لیے پریشانی کا سبب ہوگا کچھ حضرات قبل از وقت آ کے بیٹھ گئے اور کچھ حضرات کھانا کھانے کے بعد بھی وہاں بیٹھے رہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس ہے کبھی کبھی موقع ملتا ہے تو حضور کی برکتیں حاصل ہو جائیں آپ کی گفتگو سننے آپ یہ چاہ رہے تھے کہ کھانا کھا لیا ہے تو اب یہ چلے جائے لیکن آپ غائط حیا کے سبب انہیں کہہ نہیں پا رہے تھے اللہ رب العزت نے آیات نازل فرما دی اللہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں اس وقت داخل ہوا کرو جب تمہیں اجازت ملے اور کھانے کا انتظار کرنے کے لیے وہاں نہ بیٹھے رہو جب دعوت ملے جس وقت ملے کھانا تیار ہو داخل ہو جاؤ جب کھانا کھا لو فن باہر چلے جاؤ غلام سسین الحدیث باتیں کرنے کے لیے اندر مت بیٹھے رہو ان نظالہ یوز ان صلی اللہ علیہ و اس بات سے حضور پریشان ہوتے ہیں فیص تاہی من آپ حیا کے سبب تمہیں کچھ کہتے نہیں ہیں و اللہ اللہ یس الحق اور اللہ تعالیٰ تو حیا نہیں کرتے اللہ تعالیٰ تو کھلی کھلی بات کہہ دیتے وضاح سال تم انمتان فصل ون مرائے حجاب اور اگر ان ازواج سے تمہیں کوئی ضرورت کا سامان یا کوئی بات چیت پوچھنے کی ضرورت پیش آ جائے تو پردے کے پیچھے سے سوال کرو ظالکمت ہر وکلو بھکم یہ دلوں کی پاکیزگی کا سبب پھر ایک حکم یہ بھی ارشاد فرمایا کہ ازواج متحرات سے کوئی نکاح نہیں کر سکتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مختص ہو گئی ہیں آپ کے حیات میں بھی اور آپ کے دنیا سے جانے کے بعد بھی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑنے کی ترغیب دی گئی اور بتایا کہ جو آپ کو ایزا دے یا اصحاب ایمان کو ایزادے دے ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالی نے اس میں مبین واضح گناہ کا ارتکاب کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے عذاب مہین تیار کر رکھا ہے رکو نمبر آٹھ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے حکم دیا قل آپ کہہ دیجیے لے ازواج اپنی بیویوں سے و بناتک اپنی بیٹیوں سے پردے کا حکم ہے اس آیت میں تو کوئی خاتون کہہ سکتی تھی کہ یہ تو حضور کی بیویوں اور بیٹیوں کے لیے حکم ہے تیسرا لفظ اللہ نے بولا و نساین اور جتنی مومنوں کی بیویاں عورتیں ہیں سب کو یہ حکم دے دیجیے یدنی نعلۂ جلابی بننا اپنے اوپر بری چادر اوڑھ کر پردے کا اہتمام کیا کریں یہ عزت اور شرافت کی علامت ہے منافقین خواتین کو تنگ کیا کرتے تھے ان کو دھمکی دی گئی اگر وہ باز نہ آئے تو پھر ان کے بارے میں سزا کا اعلان کیا جائے گا اور انہیں مدینہ سے بدر کر دیا جائے گا صدق اللہ علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم صورت الاحزاب رکو نمبر نو میں اللہ رب العزت صاب ایمان کو تمبی فرماتے ہیں تم ان لوگوں کی مانند آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مت ستانا ان لوگوں کی مانند مت ہونا جنہوں نے موسا علیہ صلاۃ وسلام کو ستایا تھا اور ان پر طرح طرح کے الزامات لگائے لیکن اللہ نے مصلیہ علیہ و کی برات کو واضح فرما دیا اصحاب ایمان اپنے ہر عمل میں اس بات کی کوشش کریں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے راضی رہیں یازینہ آمنط اللہ اصحاب ایمان کو اللہ سے ڈرنے کا حکم دیا گیا اور اپنی زندگی میں سچائی اور راست بازی اختیار کرنے کی تلقین کی گئی بقول و قول صدیدہ ہمیشہ کھری بات اور سچی بات کہا کرو یہ وہ آیت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کے خطبے میں یہ آیت بھی پڑھا کرتے تھے تو شوہر اور بیوی کے درمیان میں راست بازی سچائی سچے الفاظ ایک دوسرے کے ساتھ خلوص و محبت کے ساتھ زندگی یہ پائیدار زوجیت کے قائم رہنے کا سبب بنتی ہے آج کل ایک دوسرے سے خلوص کی بجائے شوہر کا خلوص کسی اور کے ساتھ اور بیوی بی کی باتیں کسی اور کے ساتھ خلوص کی تو وہ نکاح کا تعلق کیسے پائیدار ہوگا یوسلکم آمہ لکم اگر تم تقوی اختیار کرو گے اور کھری اور سچی باتیں کہو گے تو اللہ تمہارے کاموں کی اصلاح فرما دیں گے اور تمہاری خطاوں سے درگزر فرما دیں گے امانت کے آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں پر پیش کرنے کا ذکر فرمایا لیکن وہ ڈر گئے اور انہوں نے اٹھانے سے انکار کر دیا انسان نے اس بارے امانت کو اٹھا لیا اس امانت سے کیا مراد ہے مراد یہ ہے ایسی زندگی جس میں اختیار کے ساتھ نیکی کی طرف جانے یا گناہ کا رستہ کے طرف انتخاب کرنے کا انسان کے پاس اختیار ہو اور پھر وہ اچھے عمل کر کے یا جنت کی طرف جائے یا برے اعمال کے ارتقاب سے جہنم کا مستحق بنائے اپنے آپ کو یہ بار امانت ہے باقی جتنی بھی اللہ کی مخلوق ہیں ان کے پاس اختیار نہیں ہے اللہ کے حکم سے ستابی وہ اللہ کی تصبیح میں اللہ کے آگے چکے ہوئے سجود سجود میں شین اللہ یوسف بےحب تو انسان کو یہ اختیار ملا ہے کہ تھوڑا سا اس کے پاس اختیار ہے کہ چاہے ہدایت کا رستہ منتخب کرے چاہے تو اپنی اختیار سے دوسرے راستے کی طرف چاہے آگے یا تو جنت کا مستحق بنے گئے یا جہانم کا ایندھن بنے گا انسان نے اسے اٹھا لیا اللہ اکبر تو یہ اصل میں کائنات کے پیدا کرنے کا مقصد بھی یہ تھا کہ ایک ایسی مخلوق پیدا کی جائے جس میں اپنے اختیار سے رستے کے انتخاب کی صلاحیت ہو پھر فیصلہ کیا جائے کہ یہ جنت میں جائے یا جہنم کا ایندھن بنے انسان نے اس کو اٹھا لیا اب اس کو تمبی کی جا رہی ہے کہ اس بارے امانت کو ذمہ داری کے ساتھ اٹھانے کی طرف متوجہ رہو اور ہدایت کے رستے سے بھٹکنے کی طرف مت جانا گمراہی و زلالت کا نتیجہ جہنم کی صورت میں نکلے گا صورت الصبا جیسے اس صورت کے نام سے واضح ہے صبا یمن کی ایک قوم تھی بہت بڑی قوم تھی ہے بڑی, بڑی تاریخی قوم تھی اسی کی ملکہ کا تذکرہ گزشتہ صورت میں ہم نے پڑھا ملکہ جس کا نام ملکیز تھا صبا اس کا نام نہیں تھا صبا اس کی قوم کا نام تھا تو اس قوم کی نام پر یہ صورتِ مبارکہ ہے اس صورت میں اللہ تعالی نے دو واقعات کا کمپیریزن کیا ہے ایک حضرت دعود اور سلیمان علیہ السلام کا واقعہ اور دوسرا قوم سبا کا واقعہ حضرت داود اور سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے بڑی دولت نعمت قوت طاقت سلطنت حکومت اور ہر بات سے نوازا تھا جو جو ان کو اللہ تعالیٰ نے دولت قوت طاقت عطا فرمائی انہوں نے دین کی اشاعت کے لیے اور ہدایت کے رستے کی طرف متوجہ کرنے کے لیے اسے استعمال کیا اور خود بھی اس پر قائم ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے فضل اور اجر اور جنت کے وعدے فرمائے دوسری طرف جو سبا کی قوم تھی اللہ تعالیٰ نے اسے بھی نوازا اور بڑے باغات عطا کیے گئے ان کے باغات کا بھی ذکر کیا قرآن کریم میں طرح طرح کی نعمتوں سے نوازا گیا لیکن انہوں نے ناشکری کا رستہ اختیار کیا انہوں نے اس دولت کو خدا کی نافرمانی میں خرچ کیا ہدایت کے رستے کی طرف نہ آئے تو اللہ تعالی نے ان کی ان کو عطا کردہ ان نعمتوں کو اللہ تعالی نے تکلیفوں اور آزمائشوں سے بدل دیا اور وہ عذاب الہی کے مستحق قرار پائے دنیا میں بھی وہ مستحق عذاب ٹھہرے اور کفر کے سبب سے آخرت میں بھی عذاب ان کا انتظار کر رہا ہے تو ایمان والوں کو یہ دو منظر ان کے سامنے رکھ کے ان کے لیے کہا گیا کہ آپ دیکھو آپ کس رستے کی طرف چل رہے ہو آپ کے پاس اگر دولت اور نعمت ہے تو آپ حضرت داود و داودان علیہم السلام جیسے طرز عمل کا انتخاب کرتے ہو یا قوم سبا کے طریقے کار کے مطابق اپنی زندگی کو دولت کو ضائع کرتے ہو اس صورت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے دلائل قدرت کو انعامات رب کو بڑے مؤثر پیرائے میں ذکر کر کے توحید کی طرف دعوت دی اور آخرت کو ثابت کرنے کی جانب متوجہ فرمایا حمد و دونا سے اس صورت کا آخاز ہوا ہر چیز اللہ کی ہم اور ثنا ذکر کرتی ہے سب چیزیں اسی کے قبضے میں ہیں زمین میں داخل ہونے والی نکلنے والی آسمان سے اترنے والی چڑھنے والی سب چیزوں کو رب کریم جانتا ہے لوگ سوال کرتے تھے کہ جب انسان مر کر مٹی میں مل جائے گا دوبارہ کیسے زندہ ہوگا فرمایا جس نے اسے پہلی مرتبہ پیدا کیا ہے وہ دوبارہ پیدا کرنے کے اوپر بھی قادر ہے دوبارہ پیدا کرنے کے لیے بنیادی تقاضا یہ ہے کہ پیدا کرنے والے کو علم ہونا چاہیے کس ذرۂ خاک میں کس کا بدن اور وجود مل کر خاک ہو گیا ہے تو اللہ کہتے ہیں لا اس آزوان ایک ذرہ کے برابر چیز بھی مخفی نہیں ہے اللہ سے نہ آسمانوں میں نہ زمین میں نہ اس سے چھوٹی نہ اس سے بڑی مگر اللہ نے کتاب مبین میں اسے تحریر فرما دیا اللہ اکبر رکوع نمبر دو میں اللہ رب العزت نے حضرت دعود حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقع کا ذکر کیا اللہ تعالی نے حضرت داود علیہ السلام کو خوبصورت لب و لہجہ اور آواز سے نوازا جب وہ داود حضرت حضرت داود علیہ السلام زبور کی تلاوت کیا کرتے تھے تو ایسا سماں بندھ جاتا تھا کہ ان کے ساتھ پہاڑ بھی تصویر کرنے لگ جاتے اور ان کے ساتھ پرندے بھی تصویر کرنے لگ جاتے تو ان کی تصویر سے پورا ماحول تصویح کرنے لگ جاتا اور عجیب تصویر کا لطف اور کیف محسوس ہوتا یا جی بالو اوی بھی ماہو بتائی ان کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے لوہے کو موم فرما دیا اور وہ زیرے بنایا کرتے تھے انہیں حکم دیا گیا کہ زیروں کی کڑیوں کو متناسب طریقے سے برابر بنا کے انہیں جوڑو حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہوا کو مسخر کر دیا ایک صبح اور ایک شام میں وہ ایک مہینے کی مسافت طے کر لیتی تھی اور اللہ تعالیٰ نے پگلے تانبے کے چشمے کو ان کے لیے بہا دیا وہ اس سے تانبے کی مختلف اشیا تیار کیا کرتے تھے ومن جنّی میاں امل البین دہی بزن ربی جنات کاریگر تھے ان کے جنات ان کے لیے اشیا تیار کیا کرتے تھے یا ملو ن لہو ما اشیا کیا چیزیں بناتے تھے بڑے بڑے قلعے ٹاور محاری سے مراد ہے بلڈنگیں بڑے بڑے قلعے بناتے تھے ٹاور بناتے تھے وہ تماثیل اور صورتیں بناتے تھے ظاہر ہے صورتیں ایسی ہوں گی جن کی صورتیں بنانا جائز ہو وجفان کل جواب ہوزوں کے برابر بڑے بڑے ٹب بناتے تھے بڑے بڑے ہوز کیونکہ کھانا کھانے والے پرندے درندے طرح طرح کی مخلوقات تو پھر دیگچیاں بھی تو بڑی بڑی ہونی چاہیے نا چھوٹے چھوٹے دیگ اور چھوٹے چھوٹے ٹب کیا کریں گے تو بڑے بڑے ٹب بناتے تھے وہ قدور راسیات اور بڑی بڑی دیگیں جو جمی رہتی تھی چولوں کے اوپر وہ وہیں پکایا ہے وہیں سے دیا ہے تقسیم کیا ہے اور دوبارہ وہیں پر اس میں ڈالا ہے اور پکانا شروع کر اللہ نے کہا اے ملوال دابود شکرا دابود کی اولاد رب کا شکر ادا کرو بندوں میں شکر گزار بہت کم ہے اللہ تعالیٰ نے ایک واقعہ ذکر کیا حضرت سلیمان علیہ السلات وسلام کا جب آخری وقت آیا اس وقت وہ بیت المقدس تعمیر کروا رہے تھے جنات سے اب اندیشہ یہ تھا کہ اگر ان کی روح پرواز کر گئی تو جنات تو کام ادھورا چھوڑ دیں گے بعد میں تو کام نہیں کریں گے حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ آپ اپنا عصا لے کے کھڑے ہو جائیں عصا کے سہارے وہ کھڑے ہو گئے اور دیکھ رہے ہیں اسی دوران میں ان کی روح پرواز کر گئی اور سلیمان علیہ السلام دیکھ رہے ہیں. جنات کی دوڑے لگے ہوئے ہیں کام کر رہے ہیں بیت المقدس تعمیر کر رہے ہیں اللہ اکبر فرمایا الارض کیسے پتہ چلا پتہ تب چلا جنات کو کہ سلیمان علیہ السلام اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں جب ایک گھن کے کیڑے نے ان کے اثاق کو کھا لیا وہ اندر سے خستہ اور بوسیدہ ہو گیا اور سلیمان علیہ السلام نیچے گر گئے علما خرا تبی نَجین اب پتہ چلا جنات کو اللہ اکبر آیت نمبر چودہ میں اللہ کہتے ہیں جنات غیب نہیں جانتے اگر غیب جانتے ہوتے تو اتنی دیر اس تکلیف میں کیوں رہتے آج بھی کچھ لوگ جنات کے متعلق اس طرح کی باتیں سوچتے ہیں کہ ان کو غیب کا ہی لمبا بلکہ کچھ پچھوانے کے لیے جاتے ہیں وہ فلانی خاتون وہ فلانا مرد وہ غیب کی خبریں اور باتیں بتاتا ہے جنات بہت جھوٹ بولتے ہیں ادھر ادھر کی باتیں اور کلبیں میں لا کر تھوڑی بہت باتیں کچھ نہ کچھ ادھر ادھر کی کر دیتے ہیں اور وہ بھی دعویٰ کرتا ہے اور سینکڑوں باتوں میں سے آدھ ادھوری بات اگر پوری ہو بھی جائے تو سمجھتے ہیں لو جی اس نے تو غیب کی حقیقی خبر بتا دیں یہ غیب کی خبریں کچھ بھی نہیں جان اللہ اکبر فرمایا لقد کان علی صبع حضرت داود سلیمان علیہ السلام کا واقعہ ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ قوم سبا کے واقعے کا ذکر کرتے ہیں کہ ان کو ہم نے ایسا علاقہ ان کا بنایا تھا جنتان آئیمین و شمال روڈ کے دائیں طرف بھی باغ و بہار بائیں طرف بھی باغ و بہار پھلدار درخت کلو مرب مررز رب مر رب کے رزق میں سے کھاؤ اس کا شکر ادا کرو بلدتم تیے بتم رب یا اللہ تعالی نے تمہیں نعمتیں عطا فرمائی ہیں رب کا شکر ادا کرو اللہ معافی عطا کرنے والے ہیں اللہ کے آگے جھک جاؤ انہوں نے اعراض کیا روگردانی اختیار کی بجائے اس کے کہ وہ شکر نعمت کی طرف آتے اور ان کی جانب بھیجے گئے انبیاء کی بات مانتے انہوں نے نافرمانی کی روش اپنائی اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر عذاب بھیجا وہ عذاب کیسے آیا سعل العارم معارب کے مقام پر ایک ڈیم تھا وہاں پر بند تھا اس بند کو اللہ تعالیٰ نے توڑ دیا تو پورا کا پورا ان کا علاقہ زیر آب آ گیا وبدل نا ہوں جو ان کے دو باغات تھے دائیں بائیں وہ سب تباہ و برباد ہو گئے اب ان کی جگہ کیا ہو گئے زواتی اکلن اکول خمتن جنتینی زواتی وقل خمتن بد مزہ پھل خاردار جھاڑیاں اور کچھ بیریاں یہ ان کی جگہ ہو گئی دال کا جزئی نا ہم بے مہکفر ان کی ناشکری کے سبب سے ہم نے ان کو یہ سزا دی اس سے قبل صورتحال یہ تھی کہ ان کے اور ان کے اعزاء و اقارب کے جو گھر تھے جہاں وہ سیر و سیاحت کے لیے جاتے تھے یا ملنے جاتے تھے تو ہم نے بڑی بستیاں درمیان میں بنا دی تھیں باغات تھے سرسبز و شاداب اور واضح بستیاں نظر آتی تھی ٹھہرنے کے مقامات تھے جیسے سفر میں اسٹے کرنے کی جگہیں موٹروے پر بھی جائے تو اسٹے کرنے کے مقامات بنے ہوتے ہیں وقدرنا فی ہے سیر ہم نے درمیان میں قرآن ظاہرہ واضح بستیاں بنا دی جہاں قیام کرتے کرتے جاتے تھے کھاتے پیتے اور سفر میں جو ہے سفر کا مزہ کرتے تو کہنے لگے ربنا باعد بین اسفارینہ مزہ نہیں آتا سفر کرنے کا سفر جنگل میں ہونا چاہیے باعد بین اسفارینہ یہ جو بیچ بیچ میں بستیاں آ جاتی ہیں نا تو مزہ نہیں آتا یہ ختم ہو جانی چاہیے وزلم اللہ کی نعمت مانو چوروں ڈاکوؤں سے محفوظ ہو بیچ بیچ میں بستیاں لیکن مانگ رہے ہیں کہ جنگل میں جانا چاہیے فجال نہ ہوں مذق نہ ہم نے بس باتوں کی حد تک ان کا تذکرہ زندہ رہنے دیا ان کو ہم نے ملیا میٹ کر دیا اور تباہی کا تباہی کا عبرت کا نشان بنا دیا شیطان نے جو بات کی تھی جب اس نے دشمنی کا اظہار کیا تھا آدم علیہ السلام کی اولاد کے متعلق اس نے کہا تھا میں ان کو ورغلاؤں گا پھسلاؤں گا اس نے اپنے گمان کو ان کے بارے میں سچا کر دکھایا غلط رستے پہ لگایا اور تباہی اور بربادی میں پہنچا دیا رکو نمبر تین میں اللہ رب العزت مشرکوں کے شرک کی تردید مشرکوں کے شرک کی تردید فرماتے ہیں فرماتے ہیں یہ تو ذرہ بھر کے بھی مالک نہیں ہیں نہ زمین میں نہ آسمان میں بھلا انہوں نے کچھ چیز پیدا کی ہے اللہ نے تو زمین بنا دی آسمان بنا دیا نظام عالم بنایا زمین کا فلاں خطہ ان کے مشرکوں نے بنایا ہو آسمان کا فلاں حصہ ان کے مشرکوں نے بنایا ہو یہ کہتے ہیں کہ ہماری سفارش کریں گے سفارش کوئی نہیں کر سکے گا اللہ کے حکم کے بغیر فرشتوں کی سفارش کا بھی تذکرہ فرمایا فرشتوں کے بارے میں صورت حال یہ ہے کہ جب حکم ربی فرشتوں کو ملتا ہے تو وہ گھبراہٹ کے عالم میں مدہوش جیسی کیفیت میں چلے جاتے ہیں. اور جب انہیں ہوش آتا ہے تو اس وقت وہ کہتے ہیں کہ ماذا قال رب رب حکم تو رب نے کیا حکم دیا رب نے کیا فرمایا اللہ تعالیٰ کے احکام کی تعمیل میں وہ سرگرداں ہو جاتے ہیں تو فرشتوں کی یہ صورت حال ہے اور یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ اللہ کے عذاب سے ہمیں چھڑوا کر یہ جنت میں داخلہ دلوا دے گی اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت نصیف بسم اللہ الرحمن الرحیم صورت الصباح رکو نمبر چار میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وقال اللّین کفر النّاظ القرآن ولا بل لذیح بیندئی <يَدَي> جو قرآن مجید کو نہیں مانتے انکار کرتے ہیں انحراف کرتے ہیں قرآن سے ایسے لوگوں کی سزا اور ان کے عبرتناک ناک انجام کا ذکر فرمایا رب کے سامنے کھڑے ہوں گے ایک دوسرے کے اوپر بات کو ڈالیں گے جو ضعیف اور کمزور اور ملازم تھے وہ تکبر کرنے والوں سے کہیں گے اگر تم نہ ہوتے تو ہم ایمان لے آتے اور تکبر کرنے والے کہیں گے ضعیفوں سے اناہن و صدنا کو مانل ہوتا کیا ہم نے تمہیں روکا تھا ہدایت سے تمہارے پاس جب ہدایت آگئی تھی تم خود ہی مجرم ہو زعفا پھر انہیں کہیں گے بل مکر اللی بن دن رات تم مکر کرتے اور چالیں چلتے تھے جب تم ہمیں حکم دیا کرتے تھے اللہ کا انکار کریں اس کے ساتھ شریک چھیرائیں اللہ کہتے ہیں یہ گفتگو ہونے والی ہے آگے چل کے اور یہ کیوں گفتگو کریں گے وہ اثر الندامت علمارا اولاذاب اس لیے کہ ہماری اس گفتگو اور دوسرے پر الزام دھرنے سے اللہ کے سامنے ہماری یہ ندامت کوئی کام آ جائے اور ہمیں عذاب سے چھٹکارا مل جائے لیکن اب ایسا ہونے والا نہیں ہے ان کی گردنوں میں تو ڈال دیے جائیں گے حلزون اللہ ماکان یا منون تمہارے اعمال کا سلا اور بدلہ ہے جو تمہیں دیا جا رہا ہے اللہ فرماتے ہیں ابھی کے ان کے احوال یہ ہیں کہ جب ان کی طرف کوئی ڈرانے والا پیغمبر ہم نے بھیجا تو وہ ان کو خدا کے رستے کی طرف بلاتا ہے اور جہنم کے عذاب سے ڈراتا ہے تو یہ بڑے کھل کر کہتے ہیں بما عرصے تم بھی کافرون ہم نہیں مانتے ان باتوں کو جو تمہیں دے, دے کر بھیجا گیا ہے اور پھر یوں کہتے ہیں ناہنو اکثر و ہم اللہ کی بڑی نعمتی اور فضل ہے ہمارے اوپر مال بھی دیا ہے اولاد بھی دی ہے بماں نہنو بمعزبین کوئی سزا نہیں ہونے والی اللہ ان کی ان باتوں کا جواب دیتے ہیں کہ یہ رب کا رزق ہے یہ جسے چاہتا ہے ادا کرتا ہے اس کو یہ نہ سمجھو کہ میں اللہ کا بڑا محبوب ہوں اس لیے مجھے رزق دیا ہے یہ ازمائش بھی ہو سکتا ہے۔ فرمایا رکوع نمبر 5 میں وما اموالكم ولا اولادكم بالتي تقربكم عند ناسفہ تمہارے مال یا تمہاری اولادیں تمہیں خدا کے نزدیک قرب نہیں دلوا سکتے۔ قرب دلوانے کا سبب من امن وعمل الصالحہ ایمان اور اعمال صالحہ اور نبی اور نبی کی کی تعلیم کے مطابق تمہیں دعوت دینے والے نمائندے وہ تمہیں اس بات کی طرف دعوت دے رہے ہیں کہ تم حقیقت میں قرب الہی کی طرف آ جاؤ جو لوگ ہماری آیتوں کا مقابلہ کرتے ہیں اعتراض ڈھونڈتے ہیں اور ان آیتوں کے برخلاف چلتے ہیں ایسے لوگوں کو عذاب کی دھمکی دی گئی ویومشروم جمی انسم عقول ملائے کا اللہ قیامت کے دن فرشتوں کو بھی حاضر کریں گے سامنے کیونکہ کچھ مشرق فرشتوں کو بھی رب کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے اللہ تعالیٰ انہیں کہیں گے کیا یہ تمہاری عبادت کیا کرتے تھے قال و سبحانک یا اللہ تو پاک ہے یا اللہ تو ہی ہمارا ولی و کارساس ہے یہ اپنی خواہشات کے پیچھے چلتے تھے یہ جنات کی عبادت کیا کرتے تھے ان پر ایمان رکھتے تھے ہمارا بھی بیچ میں نام لے لیا کرتے تھے ہم نے تو کبھی ان کو نہیں کہا کہ ہماری عبادت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے قرآنی آیات کی تلاوت کرتے تو یہ اعتراضات کیا کرتے کہتے یہ اما كَانَ یابود آبا جیسے وہ کہتے نا لہتے چلے سی اسی بس پکے نہ تھے اماں خانہ یابدو ابا ہمارے آبا و اجداد کے دین سے یہ ہمیں الگ کرنے لگا تھا بخال و مہذا اللہف کو مفترا اور آپ کے دین کو کہتے ہیں یہ تو گھڑ کے آیا ہے اپنے پاس معاذ اللّہ اللہ ان کو جواب دیتے ہیں کہ من گھڑت دین تو تمہارا اپنا ہے جو تم نے مذہب بنا رکھا ہے اپنا کون سی دلیل ہے تمہارے پاس کتاب سے کوئی دلیل نہیں کسی رسول کی ہدایت نہیں ہے تمہارے پاس رکو نمبر چھ میں اللہ تعالی نصیحت فرماتی ہیں ان کو ایک بات کہہ دیجئے واحدہ میری ایک نصیحت پر عمل کرو انتقوم وسنہ و فرادہ کرو ما باحب اکیلے اکیلے کبھی اور کبھی دو دو مل کر یعنی خلوت میں اور جلوت میں کبھی تنہائی میں سوچ کے تو دیکھو کہ اللہ کے رسول تمہیں جس طرف بلا رہے ہیں وہ اللہ کا ہدایت کا اور برحق رستہ ہے اس میں ان کا کوئی ذاتی مفاد نہیں کوئی اجرت کا سوال نہیں ہے تمہارے فائدے کے لیے سراسر تمہیں بلا رہے ہیں ماں بھی صاحب ہی من جنہ جن پر تم اعتراض کرتے ہو کبھی مجنون کہتے ہو کبھی شاعر کہتے ہو تمہارا دل مانتا ہے واقعی وہ مجنون ہے چالیس سالہ زندگی تمہارے درمیان گزری ہے ان کی یہ تو نہیں ہے کہ تم پہچانتے نہیں ہو ان کو اس لیے اس طرح کی باتیں یہ سراسر خلاف حقیقت ہیں اللہ تعالی حق کو بالآخر غلبہ عطا فرمائیں گے اور باطل مغلوب ہو کر کے رہے گا اور ایسا وقت آنے والا ہے جب یہ بھاگیں گے ولا اترا ادفلا فب اخدوں میں مکان قریب دوڑ لگائیں گے سرپٹ عذاب کو جب دیکھیں گے ان کو کھینچ کھینچ کے پکڑ پکڑ کے ان کو عذاب میں ڈالا جائے گا کدھر جا رہے ہو اس وقت جب پکڑے جائیں گے کہیں گے آ منا بھی مان لے آئے ہمیں مان لے, ہم لے اب کا ایمان معتبر نہیں ہے ایمان کی تمنا کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے سورہ فاتر اس صورت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے کائنات میں پھیلی ہوئی قدرت کی نشانیوں کو مؤثر طریقے سے ذکر فرمایا اور ان میں غور و فکر کی دعوت دی یہ جو نظام کائنات زمین آسمان شمس و قمر پہاڑ دریا صحرا ہوائیں بادل نہریں اس سارا کا سارا نظام ہے یہ دعوت دے رہا ہے کہ اللہ وہدو لا شریک ہے اس نے ہی یہ نظام بنا کر اس کو قائم رکھا ہے اس کو ضرورت نہیں ہے کہ کوئی شریک ٹھہرائے اپنے ساتھ اس نظام کو بنانے میں یا اس کو چلانے میں یہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی دلیل ہے جس رب نے یہ نظام عالم بنایا ہے اسی نے ہی ہدایت کا سلسلہ بھی جاری فرمایا ہے پیغمبروں کے ذریعے سے اسی نہیں ظلمت اور تاریکی کو جیسے ظاہر میں ختم کیا ہے شمس و قمر سے اسی طرح معنوی اور روحانی تاریکی اور جہالت کو ختم کرنے کے لیے پیغمبر اور کتابیں مبین نازل فرمائی ہے تو اللہ کی مرضی کے مطابق انسان کو زندگی گزارنی ہے اللہ کے حکم کے خلاف نہیں زندگی گزارنی اس صورت کے آغاز میں اللہ کی حمد و ثنا ذکر کی گئی اور کون و مکان کے پیدا کرنے والے اور فرشتوں کے بھیجنے والے رب کا ذکر اس کی صفت کا ذکر ہوا الی اجنحا فرشتوں کے پروں کا بیان کیا گیا ہے اس میں تو فرشتے ایسے ہیں الی اجنہا جن کے پر ہیں جن کے بازو ہیں مسنا دو دو وسلاس تین تین وربا چار چار یزید و الخلق ما یشا اسے زیادہ بھی ہیں اللہ تعالیٰ دے دیتے ہیں بنا دیتے ہیں حضرت جبریل علیہ السلام کے پروں کا بھی ذکر ملتا ہے چھ سو پر زمین و آسمان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو اپنی اصل شکل میں دیکھا خواہش فرمائی تو انہوں نے دکھایا اپنا آپ تو چھ سو پر تھے ان کے اور انہوں نے پورے آسمان کے افق کو گھیر رکھا تھا اللہ یزیدو ہیں یزید ما یشا اللہ تعالی جس کو چاہتے ہیں اور زیادہ تخلیق میں اضافہ فرما دیتے ہیں ان اللہ اعلیٰ کل شہین کا توحید کی دعوت دیتے ہیں اللہ با اختیار ہے وہ جس کو رحمت عطا کرنا چاہے کوئی روک نہیں سکتا جس سے روک لے اسے کوئی پہنچا نہیں سکتا حل من خالق غیر اللہ ایسے عظیم رب کے علاوہ کوئی اور خالق رازق ہو سکتا ہے انا تو فکون کدھر جا رہے ہو نظام عالم تو رب نے بنایا تم رب کو چھوڑ کر وہ کو و شریک ٹھہرا رہے ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی اللہ حق کو غلبہ عطا فرمائیں گے اور اللہ کا وعدہ سچا ہے شیطان دھوکے باز ہے اور وہ لوگوں کو اپنی دھوکہ دہی سے غلط ثلط قسم کے وعدے کر کے ان کو خواہش پرستی کی طرف دھکیلتا ہے ان نہ شیطان علاقہ ادو الفت شیطان تمہارا دشمن ہے وہ تو دشمنی کا اظہار کر چکا ہے تم بھی اس کے ساتھ دشمنی کا اظہار کرو اور اسے اپنا دشمن مانو رکو نمبر دو میں ایک عجیب اصول ذکر فرمایا اللہ نے نمبر آٹھ میں لہسو فراؤ ہسنا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کا برا عمل انہیں اچھا لگتا ہے ایسا شخص توبہ نہیں کرتا ایک مشرق ہے شرک کر رہا ہے اس کا شرک اسے اچھا لگتا ہے ایک برائی میں مبتلا ہے اس کا برا عمل اسے اچھا لگ رہا ہے لہسو عملی فراؤ ہسنا اسے اچھا سمجھ رہا ہے روحانی بیماری ہے اللہ اللہ نے بیماری کی تشخیص فرما دی کہ یہ کس بیماری میں مبتلا ہیں شرک میں مبتلا لوگ زلالت اور گمراہی میں مبتلا لوگ حضور کو فرمایا کہ آپ ان کے بارے میں حسرت نہ کریں اللہ نے جسے ہدایت ادا کرنی ہے وہی ہدایت یافتہ ہوگا جو کمراہی کی طرف جائے گا اسے اس کے حال پہ چھوڑ دو آگے عذاب اس کا انتظار کر رہا ہے من یریید یرید فل اللّہ عزت الجمیہ عزتیں ساری اللہ کے پاس ہیں اور دوسرے مقام پر ہے ولی رسول ہی رسول کے پاس ہیں اور فرمایا ولی المعومن ایمان والوں کے پاس ہیں کافروں کے پاس کوئی عزت نہیں کافروں کے پاس عزت نہیں ہے یہ بات اللہ ہمارے دل میں عطا فرما دے یہ بھی ایک بہت بڑی بیماری ہے آج کافروں کے پاس عزت تلاش کرنے پاکیزہ کلمات اللہ کی طرف بلند ہوتے ہیں ولا عمل اس ہو ہو اور نیک عمل ان کلمات کو اور زیادہ بلندی عطا کر دیتے ہیں اسے یہ معلوم ہوا انسان اچھی باتیں اچھے الفاظ جو زبان سے بولتا ہے ان کی قبولیت میں اور زیادہ بلندی آ جاتی ہے اور قرب نصیب ہوتا ہے جب عمل بھی اس کے مطابق آمال یر اور زیادہ قبول کروانے کا سبب بنتے ہیں ولزینہ یم قرون اور جو برے برے مکر اور تدبیریں کرتے ہیں اسلام کے خلاف ایسے لوگوں کو عذاب شدید کی دھمکی دی گئی اور اللہ تعالی نے انسان کو اس کی اپنی تخلیق میں غور و فکر کی جانب غور و فکر کرنے کی طرف دعوت دی اور نعمت عمر کے بارے میں اس کو کافم عمر عمر اللہ کتاب یہ عمر اللہ کی عطا ہے اس عمر میں اضافہ اس عمر میں کمی ہر چیز اللہ کے یہاں تحریر ہے ان نظال کا اللہ ہی اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان میں پھیلی نعمتوں کی طرف متوجہ فرمایا اللہ تعالی نے ہواؤں کو چلایا اللہ تعالی نے بادلوں کو اٹھایا اور بنجر زمین کو اللہ تعالی نے بارش برسا کے آباد فرما دیا دو دریاؤں کو اللہ تعالی نے ملتے ہوئے چلایا ایک کا ٹھنڈا میٹھا پانی ہے اور دوسرا کھارا اور نمکین ہے ایک زود ہضم ہے اور دوسرا تکلیف کا سبب ہے کیا یہ دونوں پانی برابر ہیں نہیں ومن کلنتا قُلْ کلو تم ہر ایک سے اپنے فائدے کی چیزیں نکالتے ہو ترو تازہ گوشت جب سمندر دریا کا سفر ہو تو لوگ مچھلیاں پکڑا کرتے تھے اور اسے کھایا کرتے تھے ترو تازہ فریش گوشت مچھلی کا و تست تخریجونا زیورات بھی نکالتے ہو موتی نکالتے ہو اور پھر تجارتی اسفار تمہارے سمندر کے ذریعے سے ہوتے ہیں کشتیاں چلتی ہیں رزق الہی تلاش کرتے ہو وہ رات کو دن میں داخل کر کے دن کو بڑا کر دیتے ہیں اور کبھی رات کو بڑھا دیتے ہیں سورج اور چاند کو مسخر کیا کل یجریل اجر مسمّہ سب ایک وقت مقرر کے لیے رواں دواں ہیں ذالکم اللہ ربکم یہ رب ہے یہ اللہ ہے تمہارا رب یہ بدھ تمہارے رب نہیں ہے ولہزینتوندونی عجیب مثال دی اللہ تعالی نے ولزینتون جن کو تم پکارتے ہو اللہ چھوڑ کر کے ما وہ تو کے بھی مالک نہیں کتمیر پتہ کیا ہوتا ہے جی ہاں کھجور کی گٹھلی کے اندر ایک شگاف ہوتا ہے اس شگاف کے اندر ایک باریک دھاگا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں کتمیر اللہ کہ وہ تو کتمیر کے بھی مالک نہیں ہیں انتدو تم انہیں پکارو وہ تمہاری پکار کو نہیں سنتے ولو اس سمے اگر تمہاری پکار ان تک پہنچ بھی جائے مستم تمہیں جواب نہیں دے سکتے ویوم یا اکفر و نبی قیامت کے دن وہ انکار کر جائیں گے تمہارے شرک سے ولا یونبیو مثل مص الخبیر ایسی باتیں تمہیں کوئی اور نہیں بتائے گا جیسے باخبر رب بتا رہا اللہ تعالیٰ ہدایت نصیف بسم اللہ الرحمن الرحیم صورت الفاتر رکو نمبر دو میں رکو نمبر تین میں اللہ رب العزت پورے انسانوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتے ہیں ان تم الله تم سارے کے سارے رب کے محتاج ہو غنی الحمید اللہ تعالی غنی ہے سب رب کے محتاج اور رب کو کسی کی احتیاج نہیں اگر کوئی عبادت کرے نہ کرے اللہ تعالیٰ کے ملک و حکومت و اقتدار و ربوبیت و معبودیت میں کوئی فرق نہیں پڑتا الحمد وہ اپنی ذات میں قابل تعریف ہے اگر کوئی اس کی عبادت کی طرف آئے گا وہ اپنا ہی فائدہ کرے گا اگر وہ چاہے تم سب کو ختم کر دے اور نئی مخلوق پیدا کر دے اللہ کے لیے پیدا کرنا کوئی مشکل نہیں ہے جو تمہیں اس نے چھوڑ رکھا ہے تو اپنے اوپر اس کا فضل سمجھو اور یہ موقع ہے کہ اس کی طرف رجوع کرو قیامت کے دن کے احوال کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا اور اگر کوئی کسی کو بلائے گا کہ میرا بوجھ اٹھا لے تو کوئی اس کی بات کو بھی نہیں سنے گا چاہے کتنا قریبی رشتے دار اور محبت کے تعلق والا کیوں نہ ہو آپ کی نصیحتوں سے فائدہ وہی اٹھائیں گے جن کے دل میں خوف خدا ہے وہ منتظک فن نما یا نفس ہی اور جو اپنے تذکیہ کی طرف متوجہ ہے آگے اللہ رب العزت نے ایک تشبیح کے ذریعے سے ایمان اور کفر کے درمیان فرق کو واضح فرمایا فرمایا عامہ اندا شخص اور بینا شخص برابر نہیں ہو سکتے ظلمات اور روشنی برابر نہیں ہو سکتے بلا ذل و اور سایہ اور دھوپ برابر نہیں ہو سکتے ہماصویل حیا ولاوات زندہ اور مردہ برابر نہیں ہو سکتے یہ تشوی کیسے ہے یہ تشویح ایسے ہے اس میں کافر کو تشبیح دی گئی ہے اندھے شخص کے ساتھ اور جس کفر میں وہ مبتلا ہے اس کو تشوی دی گئی ہے ظلمت اور تاریکی کے ساتھ اور جس جہنم کی طرف اس کا سفر چل رہا ہے اس کو تشبہ دی گئی ہے دھوپ کے ساتھ اور صاحب ایمان کو تشبی دی گئی ہے بینا اور دیکھنے والے کے ساتھ اور ایمان کو تشبہ دی گئی ہے نور ہدایت کے ساتھ اور جنت کی طرف اس کا سفر ہے اس کو تشبہ دی گئی ہے سایہ کے ساتھ فرمایا یہ برابر نہیں ہو سکتے اسی طرح جو ایمان والا ہے وہ زندہ ہے اور جو کافر ہے وہ مردے کی مانند ہے جس کے بارے میں یہ مقدر ہے کہ وہ مردہ رہے گا اور ظلمت و تاریکی میں رہے گا اسے رب ہی چاہے تو سنا سکتا ہے کوئی اور نہیں سنا سکتا ہے ہاں آپ کو اللہ رب العزت نے جن اور صاف سے متصف فرما کے بھیجا اور جو آپ کی ذمہ داریاں اور مناسب مقرر فرمائے آپ اس کے مطابق دعوت حق کے سلسلے کو جاری رکھیے اللہ رب العزت نے قدرت کی آیات میں تدبر کی دعوت دی رکوع نمبر چار میں فرمایا اللہ نے آسمان سے پانی اتارا مختلف قسم کے پھل نکالے پانی ایک ہے ثمرات مختلف الوانوہ پھل مختلف ہیں آم کے اندر ٹیسٹ الگ ہے خربوزے کا ذائقہ الگ ہے تربوز کا ذائقہ الگ ہے اسی طرح دیگر جو پھل ہے الگ الگ ٹیسٹ اور ذائقہ یہ کون پیدا کر رہا ہے اللہ اسی طرح ان کی رنگتیں مختلف ہیں ومن الجالی جد ادم بیزوں و حمر مختلف اللوان وا وغیرہ بھی بسود پہاڑ کچھ پہاڑ ایسے ہیں جو سفید ہیں کچھ ایسے ہیں جو سرخ ہیں اور ان رنگتوں میں بھی مختلف ہیں زیادہ سرخ ہیں کم سرخ ہیں وغیرہ بھی بسود اور کچھ پہاڑ ایسے ہیں جو بالکل کالے اور سیاہ ہیں کہ رنگتیں کون پیدا کر رہا ہے اللہ ومن النَّاسِ لوگوں میں بھی رنگتیں مختلف ہیں کچھ سفید کچھ گندمی کچھ سیاہ اور کالے سرخ بددواب بھی جانوروں میں بھی مویشیوں میں بھی مختلف اللوان ہو کزا یہ سب رنگ اور سب ذائقے اور سب ٹیس یہ کس کی وحدانیت کی دلیل ہے اللہ کی اللہ کی قدرت کی دلیل ہے لیکن فرمایا ان نما یکش اللہ بادہ جو صاحب علم ہیں وہی اللہ تعال کا خوف و خشیت اپنے دل میں رکھتے ہیں اللہ اکبر فرمایا ایسے لوگ جو اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں نماز قائم کرتے ہیں اور راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں اور علانیتن بھی دیتے ہیں چھپ کر بھی دیتے ہیں یرجون تجارت اللہ ان کا سودا کامیاب ہے یہ ایسی تجارت کر چکے ہیں جس میں ان کو خسار خسارہ نہیں سمع او رسن الکتاب الزینستینہ میں نے عبادنہ اس میں اللہ تعالی ہمارے حال کو بیان کر رہے ہیں آیت نمبر بتیس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ ان کو قرآن عطا ہوا کیا مقام تھا ان کا صبح و شام دن رات آنا اللیل و اطراف قرآن کی تلاوت قرآن کی دعوت قرآن کا پیغام قرآن پر عمل قرآن کو پھیلانا قرآن کی اشاعت ہمہ وقت اپنے آپ کو انہوں نے اسی کے لیے فارق کر رکھا لیکن سم ماؤ رسن الکتاب اللزیم صفینہ من عبادہ بعد میں آنے والے لوگوں کے بھی کچھ آحوات ذکر فرمائے ہم نے کتاب کا وارث بنایا ان کو جن کو ہم نے منتخب کیا اپنے بندوں میں سے فمن ہم ظالم الفسی ومن ہم مختصر سابق ہم سابقم بالخیرات ویزن اللہ کچھ لوگ ایسے ہیں ظالم النفسی اپنے آپ پر ظلم کر رہے ہیں جو قرآن کو مانتے تو ہیں اللہ کی کتاب ہے لیکن قرآن کا حق نہیں ادا کر قرآن کی ہدایت کو نہیں سمجھتے قرآن کے میسج کو عمل میں بھی نہیں لاتے زیادہ اور دوسروں تک بھی نہیں پہنچاتے ایمان کا دعویٰ ہے ان کا ہم مومن ہے اللہ نے ایمان کے لیے انہیں منتخب کر لیا یہ ایک قسم ہو گئی وومن ہوں مختصر اور کچھ ایسے ہیں کہ جو درمیانے سے ہیں یعنی فرضوں کو پورا کیا واجبات کو پورا کیا کچھ نہ کچھ پڑھ بھی لیا تلاوت بھی کر لی گزارا مزارا ہو گیا لیکن جتنا توجہ کرنی چاہیے اور اہتمام کرنا چاہیے وہ اہتمام شوق و رغبت نہیں ہے تیسرا طبقہ ومن ہوں سابقم بالخیر یہ تیسرا طبقہ وہ ہے جو سب سے آگے نکل رہا ہے خیر کے کاموں میں دعوت قرآن میں ایمان کے تقاضوں میں نوافل میں اعمال خیر میں سابقم بالخیرات بیز نے اللہ حکم الہی سے ظال کا الفضل القبیر یہ عظیم فضل ہے اللہ کا جس کو یہ نصیب ہو جائے اب یہ تین طبقے اللہ نے بتلائے ہیں ہم میں سے ہر کوئی سوچے دیکھے میں کہاں کھڑا ہوں اپنے متعلق تو ہر بندے کو پتہ ہے میں کہاں کھڑا ہوں پہلے طبقے میں ہوں دوسرے میں ہوں تیسرے میں ہوں اللہ تعالیٰ تیسرے میں شمار فرما دے اپنے فضل کرم سے جنت آدنی بہارا جنت کا وعدہ سب اگر ایمان ہے تو جنت ہے جنت تو عدم ید فلونہ اللہ جنت میں جائیں گے کو زیور شیور بھی مل جائیں گے سونے چاندی کے بھی زیور مل جائیں گے لو لو موتیوں کے بھی لباسوں فیا حرین لیکن ظاہر کسی کو اپنے گناہوں کی اور کیے کی سزا بھگت کر جنت میں داخلہ ملے گا اور کچھ تیز ہواؤں اور آنیوں کے معنی جنت میں داخل ہو جائے گا سیدھا اللہ اکبر آگے احوال جنت جنتیوں کے الفاظ جملے اور پھر اس کے بعد اہل جہنم کے احوال اہل جہنم کی چیخ و پکار اور ان کے آپس میں تذکرے ان کا ذکر فرمایا اللہ اکبر اس میں آیت نمبر 37 میں ایک لفظ ہے اللہ تعالیٰ اہل جہنم سے کہیں گے جب وہ چیخ و پکار کر رہے ہوں گے اور کہیں گے یا اللہ ہمیں جہنم سے نکال دے اللہ کہیں گے اوللم تذکر فی من تضکر نذیر کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی تھی اتنے سال تمہیں گزارنے کا موقع نہیں دیا تھا دنیا میں کہ اگر تم نصیحت حاصل کرنے کی طرف آنا چاہتے تو تم بھرپور نصیحت حاصل کر سکتے تھے اور پھر جا کم تمہارے پاس نظیر بھی آیا تھا اس نظیر سے کیا مراد ہے اس نظیر سے مراد یہ بھی مفسرین نے اس کی تفسیر میں متعدد اقوال لکھے ایک یہ کہ نبی آئے تھے یا نبی کے جو پیغام لانے والے ہوتے ہیں نبی کی محنت کرنے والے علماء بھی جو حقیقت میں علماء وہ نبی کے نمائندے ہوتے ہیں نظیر وہ بھی اس نظیر میں داخل ہیں اور مفسرین نے لکھا ہے اس میں سفید بال بھی داخل ہے جا عم النظیر سفید بال جب آ جائے تو بہت ساری باتیں انسان چھوڑ دیتا ہے نہیں یہ بھی نہیں کرنا یہ بھی نہیں کرنا اب متوجہ ہونا چاہیے اب آخرت کی فکر کر لینی چاہیے جا عم اور بعض نے اس نظیر میں اس کو بھی شامل کیا ہے پوتا پوتا یا پوتی ہو جائے نظیر اب اس کے نام کے ساتھ لگ گیا ہے دادا نانا اب کسی کے نام کے ساتھ پردادا پرنانا لگ جاتا ہے اور بعض اس پرنانے یا پردادے تک نہیں پہنچتے اور سردادے تک تو بہت کم پہنچتے ہیں اس سے اوپر والے درجے اسی کو بھی نظیر ایک تفسیر میں اس کو بھی نذیر کہا اور نظیر بیماری کو بھی کہا ہے بعض انسان بیماری میں اپنی آخرت اور موت کے متعلق سوچ و بچار میں چلا جاتا ہے پتہ نہیں اس بیماری میں میں دنیا سے نہ چل اللہ کہتے ہیں زندگی بھی دی عمر بھی دی نصیحت کا موقع بھی نصیب ہوا اور نذیر بھی آیا ڈرانے اور متنوع کرنے والا بھی آیا فضو کو فمال ظاہمی نصیر اب ظاہر تم خود ہو تم سمجھے نہیں ہدایت کے رستے کو اپنایا نہیں لہٰذا اب تم اپنے آپ کو ہی کوسو اور عذاب کا مزہ چلو رکو نمبر پانچ میں اللہ رب العزت عالم غیب ہونے کا ذکر فرماتے ہیں آسمان و زمینوں کے غیب کو وہی جانتا ہے اور اسی نے تمہیں زمین میں نیابت عطا فرمائی پہلے لوگ دنیا سے گئے تم ان کی جگہ آ گئے اگر تم اچھے کام کرو گے اپنا مرتبہ و مقام حاصل کرو گے اگر نہیں اچھے کاموں کی طرف متوجہ کرو گے کفر کا وبال تمہارے اوپر پڑے گا اور خسارے میں مبتلا کیے جاؤ گے قولا رایتم شرکاککم الذين تدعون من دون الله تردید شرک میں دوبارہ وہی انداز اپنایا جا رہا ہے بتاؤ تو صحیح جن کو تم شریک ٹھہراتے ہو ارونی ما ذا خلقوا من الارض بتاؤ زمین کا کون سا حصہ انہوں نے بنایا ہے ام لم هم شرک في السماوات اسمان بناتے ہوئے کوئی پارٹنرشپ تھی کہ فلانا حصہ انہوں نے بنایا ہے ام اتیناهم کتابا یا تمہارے پاس کوئی دلیل اگئی کسی کتاب میں اور اس میں شرک کے جواز کا ذکر کیا گیا ہے یہ محض تمہارے دھوکے کے وعدے ہیں اور طفل تسلیاں ہیں جو اپنے نفس کو دے کر تم خوش ہو رہے ہو اللہ ہی ہیں جو آسمانوں کو تھامے ہوئے ہیں جو زمین کو قرار عطا کیے ہوئے ہیں اور ان کو زائل نہیں ہونے دیتے اگر آسمان گر رہے گر جائے زمین قرار میں نہ رہے کون ہے اللہ کے علاوہ جو ان کو روک سکے ان ام سک ہما منہ دن بات ان نبوکان حالم الغفورا اللہ بڑے بردبار ہیں ان کی غلط باتوں کے اوپر اس نظام کو تباہ نہیں کرتے اور بڑے بخشنے والے ہیں واقسم و بلّہ جہد جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لائے تھے اس وقت تک یہ بڑی قسمیں اٹھایا کرتے تھے مشرقین مکہ کیونکہ ان کے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا تو قسمیں اٹھایا کرتے تھے کہ اگر ہمارے پاس کوئی ڈرانے والا آئے تو یہ اودی کیا ایسائی کیا ہم سب سے آگے نکل جائیں فلم جاؤں نذیرن جب ان کے پاس ڈرانے والے آ گئے اللہ کے پیغمبر ما زا دلّورہ اب بھاگنا شروع کر دیا انہوں نے تکبر کی وجہ سے اور ان کے خلاف برے برے مکر اور چالیں چل رہے ہیں یہ چالیں انہی کے اوپر الٹے پڑنے والی ہیں اور نقصان انہی کا ہونے والا ہے اللہ کی تدبیر کے خلاف کسی کی چال نہیں چل سکتی اللہ کا طریقہ یہی ہے کہ ایسی چالیں چلنے والوں کے اوپر ہی ان کی چالوں کو پلٹ دیتے ان کو دعوت دی گئی زمین میں چلو پھرو دیکھو پہلی امتوں کے احوال اور انجام سے عبرت حاصل کرو بلو یو آخض اللہ النا سب اگر اللہ لوگوں کے کرتوتوں کے سبب سے مواخذہ اور پکڑ کرنے لگے تو روئے زمین پر کوئی جانور بھی زندہ نہ رہے سب کو تباہ و برباد فرما دے بلا کیوں آخر و ملا لیکن اللہ تعالیٰ ایک وقت تک دین دے رہے ہیں مولت دے رہے ہیں کہ ٹھیک ہے کرتے چلے جاؤ سمجھنے کا موقع بھی تمہیں مل جائے بعد میں تمہارے پاس کوئی حزر نہ رہے سورہ یاسین اس صورت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے نشانات قدرت کو بڑے مؤثر پہ رائے میں ذکر کیا ہے اور توحید باری کی طرف دعوت دی ہے اور بتایا ہے کہ یہ سارا کا نظام سارا کا سارا نظام سارے عالم کا نظام ایک اللہ چلا رہا ہے اس کو اس نظام کو چلانے کے لیے کسی معاون کی ضرورت نہیں اور کسی کی مدد کا وہ محتاج نہیں لہٰذا اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں تو جو رب یہ نظام عالم چلا رہا ہے وہ اس نظام کو ختم کر کے دوبارہ بھی ایسا نظام بنا سکتا ہے اس کے لیے کیا مشکل ہے تو اس میں ایک تو توحید کے مضمون کو ذکر کیا ہے دوسرا آخرت کے مضمون کو بھی ذکر کیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو بھی ثابت کیا ہے یاسین و الحکیم قرآن کی حقانیت کی قسم ان من المرسلین آپ اللہ کے سچے اور برحق رسول ہیں اور جس جس رستے کی طرف آپ دعوت دیتے ہیں وہ سیدھا رستہ اللہ کی طرف پہنچاتا اور آپ کی ذمہ داری لگائی گئی ہے کہ آپ پیغام حق لوگوں تک پہنچائیں لیکن جو لوگ اس پیغام کو قبول نہیں کرتے ان کی مثال یوں دی گئی ہے جیسے ان کی گردنوں میں پڑے ہوئے ہوں اور نیچے کی طرف وہ دیکھ ہی نہ پا رہے ہوں ان کے آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے سے رکاوٹ اور دیوار بنا کر ان کو جیسے محروم کر دیا گیا ہو یہ صورت ان کی بنی ہوئی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کی طرف سر اٹھا کے دیکھتے نہیں انہیں ڈرائیں نہ ڈرائیں قبول حق کی طرف وہ توجہ ہی نہیں کرتے بہرحال آپ کی ذمہ داری ہے آپ دعوت حق دیتے رہیے اور جس کے دل میں خوف و خشیت الہی ہوگا وہ ضرور آپ کی دعوت کو قبول کرے گا اس کے رقوع نمبر دو میں اللہ رب العزت نے ایک بستی والوں کے واقعے کا تذکرہ کیا ہے یہ بستی کون سی تھی بعض حضرات نے انتا کیا بعض نے دیگر بستیوں کا بھی ذکر کیا ہے اور اسی طرح اس کی تفسیر میں متعدد اقوال ہے مشہور قول یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ تھا انہوں نے چند لوگوں کو بھیجا اس بستی والوں کو سمجھانے کے لیے جب بستی والوں کے پاس آئے ایک آئے دو آئے فاضز بسالس بثال تیسرے بھی ان کی تائید و نصرت کے لیے آئے اور بستی والوں کو انہوں نے آ کر کہا انا مرسلون ہمیں بھیجا گیا ہے تمہیں سمجھانے کے لیے اور دین کی طرف لانے کے لیے تو وہ آگے سے کہنے لگے کہ مان تم اللہ بشرم مسلنا ہمارے جیسے انسان ہی ہوتا ہوں تمہارے اوپر رحمان نے کوئی کچھ کچھ نازل نہیں فرمایا یا جن کی تم بات کرتے ہو کچھ نازل نہیں ہوا ان پر تم غلط ثلط باتیں اور جھوٹ بوٹ بنا رہے ہو اپنی طرف سے انہوں نے ان کو کہا کہ رب نایا عالم رب جانتے ہیں ہم سچا پیغام لے کے آئے ہیں تمہارے پاس ہم زبردستی زور نہیں ہے ہمارا تمہارے اوپر ہم تو صرف پیغام حق پہنچا رہے ہیں بات نہ ماننے کے سبب کچھ حالات میں جب یہ لوگ مبتلا ہوئے تو کہنے لگے یہ جو تم آ گئے ہو نا ہماری بستی میں بس اس کی وجہ سے ہم نحوست میں مبتلا ہو گئے ہیں تم یہاں سے چلے جاؤ یا رک جاؤ اگر باز نہ آئے تو پھر ہم تمہیں پتھر مار مار کے سنسار کر دیں گے وہ کہنے لگے تمہاری نحوست تمہارے سبب سے ہے تم اللہ کے پیغام کو اگر نظر انداز کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں اچھے حال میں تو نہیں رکھیں گے قید سالی آئے گی ازمائشیں آئیں گی وجام نقصل مدینت رج العیص ان کے مکالموں کو سن کر ایک آدمی جو شہر کے بالکل آخر کونے میں رہتا تھا وہ دوڑتا ہوا آیا اور آ کر اس نے بھی ان فرستادوں کے پیغام کی تائید کی اور کہا اتبی المرسلین امریکہ رسولوں کی ان مرسلین کی اتباع کر لو اتبی مل سل مجرم و محت الیکھو یہ تم سے کچھ نہیں مانگتے اور تمہاری خیرخوائی کے جذبے کے ساتھ تمہیں دعوت حق دے رہے ہیں ان کا نام تھا حبیب نجار لوگوں نے کہا اچھا تمہاری پہلی خبر لیتے ہیں ان کو پکڑ کے شہید کر جو ان کی تائید کے لیے کھڑے اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت کی بشارت عطا فرمائی اگلے پارے میں ان کا ذکر آئے گا ان خلاصہ مکمل ہو گیا